حبک اور اس آسمان کی قسم جس میں راہداریاں بنی ہیں حافظ ابن کثیر نے ذات الحبق کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذات الجمال و والحسن و استوا نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہی قول مجاہد اکرما سعید بن جبیر اور قطادہ وغیرہ ہم کا بھی ہے یعنی حسین و جمیل اور ستاروں سے مزین آسمان کی قسم اور زحاق نے اس کی تفسیر ذات الطرائق کی ہے یعنی اس آسمان کی قسم جس میں لہریں اور دھاریاں بنی ہوئی ہیں جیسے موتی اور ہیرے سے مزین کپڑے میں دھاریاں بن جاتی ہیں حسن بصری کا ایک قول ہے کہ ذات الحبق سے مراد ستارے ہیں یعنی ستاروں سے مزین آسمان کی قسم ان تمام اقوال کا خلاصہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی قسم کھائی ہے جو بڑا ہی حسین و جمیل اور ستاروں سے مزین ہے اور ایسی قسم اہل مکہ کے کردار کی شناعت و قباحت بیان کرنے کے لیے کھائی گئی ہے کہ اے کفار مکہ تم قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں کس قدر اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہو گئے ہو کہ جو چاہتے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتحام دھرتے ہو کبھی انہیں شاعر کہتے ہو کبھی ساحر کہتے ہو اور کبھی مجنون اور پاگل کہتے ہو جیسے آسمان میں جگمگاتے ستاروں سے مختلف لہریں اور دھاریاں بنی معلوم ہوتی ہیں ویسے ہی تم ہمارے نبی کے بارے میں متناقض اور بے بنیاد باتیں کرتے ہو آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن پر ایمان لانے سے وہی شخص محروم کیا جاتا ہے جو اللہ کی تقدیر کے مطابق ایمان سے محروم گمگشت راہ اور فکر و فہم سے عاری ہوتا ہے امام شوکانی نے یو فق من ان اوفق کی ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متناقض اور بے بنیاد باتیں کرنے سے وہی شخص بچتا ہے جسے اللہ اپنی توفیق سے ایسی کافرانہ باتوں سے بچاتا ہے